فَأَرَاهُ فَكَذَّبَ وَعَصَا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَا فَحَشَرَ فَنَادَا پھر موسا نے اسے سب سے بڑا معجزہ دکھایا تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کر بیٹھا پھر پیٹ پھیر کر چل دیا فساد پھیلانے کی کوشش کرنے لگا پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا موسا علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی طرف سے دیے گئے اپنے دو بڑے معجزوں یعنی یدا اور آسائے موسوی کا اظہار کیا ان کی لاٹھی سانپ بن کر زمین پر دوڑنے لگی لیکن فرعون نے ان کے پیش کردہ معجزات کی تقزیب کی انہیں جادوگر کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کبر غرور کا اظہار کرتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چل دیا اور دل میں ٹھان لیا کہ وہ موسا علیہ السلام کے پیش کردہ معجزوں کا شیطانی سازشوں اور ہیلوں کے ذریعے مقابلہ کرے گا ثم ادبر یس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے لاٹھی کو سانپ بن کر دوڑتے دیکھا تو اس پر شدید دہشت تاریخ ہو گئی اور پیچھے مڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگا پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا پھر اس نے اپنی قوم اور اپنی فوج کو جمع کیا اور ان کے سامنے موسا علیہ السلام کی دعوت توحید باری تعالی کا انکار اور اپنے معبود ہونے کا یوں اعلان کیا کہ لوگو میں ہی تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں صورت القصص آیت 38 میں اللہ تعالی نے اس کے دعو الوحیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے مَا عَلِمْتُ لَكُم من لوگو مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود ہے قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بن کر دوڑتے دیکھ لیا اور اپنی ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ایسی بات نہ کرتا اس کی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جب اس نے آسائے موسوی کو اپنے سامنے دوڑتا دیکھا تو اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا کفر و عناد بڑھتا ہی گیا اور انجام سے بے خبر موسا علیہ السلام اور ان کی دعوت کے خلاف ہر ممکن تدبیر کرتا رہا یہاں تک کہ موسا علیہ السلام اس کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کو لے کر جب راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں ڈبو دیا اس کے اسی انجام بد کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت پچیس میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں یہ عذاب دیا کہ اسے اور تمام فرعونیوں کو بحر قلزم کے حوالے کر دیا اور آخرت میں اسے آگ کا عذاب دے گا بعض مفسرین نے نکال ال آخرتی کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے سامنے اپنے معبود ہونے کا دوبارہ اعلان کیا پہلی بار اس نے ابتدائے دعوت موسا میں کہا کہ میں نے ملک کا ایک ایک چپا ڈھونڈ لیا ہے مجھے میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ملا اور اس کے چالیس سال کے بعد اس نے دوبارہ اپنی قوم اور اپنے لشکر کے سامنے اس کا اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان دونوں تاغوتی دعووں کی پاداش میں اسے ہلاک کر دیا اور اس کی ذلت و رسوائی اور ہلاکت کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا